بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام المطقین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد اولمرسلین خاطم النبی اجمعین اما وسحمبن میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستو قیامت کی بڑی نشانیوں کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ کئی ہفتے سے چل رہا ہے تو جو دس بڑی نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی ہے ایک جانور کا نکلنا جو انسان سے گفتگو کرے گا ویسے قیامت کی نشانیوں میں سے جو بہت ساری نشانیاں ہیں اس میں آخری دور میں جانوروں کی گفتگو کرنے کا مستقل تذکر آیا ہے لیکن ایک خاص جانور جو بالکل آخری دور میں نکلے گا جس کے نکلنے کے بعد پھر جن لوگوں نے پہلے سے ایمان نہ لایا ہو ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور جنہوں نے اس سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کے نور سے آراستیا آراستہ کیا ہوگا اور شریعت کی روشنی میں جو زندگی گزار رہے ہوں گے ان کو اس وقت اللہ کی مدد سے فائدہ حاصل ہوگا اور ان کے ایمان ان کی بصیرت میں اضافہ ہوگا اور یہ ایسی نشانی ہے جس کو ہم غیب کے علوم میں سے ایک اہم کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں جن پر ایمان لانا ہم پر ضرورت ہے ایمان کی جو بنیاد ہے اس میں یہ ہے کہ ولدین بالغیب کہ وہ لوگ جو غیب پر پوشیدہ چیزوں پر اندیکھی چیزوں پر جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں یا جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں یا جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتی ہے ان چیزوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کی ایک بنیاد ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے تو یہ جو آخری دور کی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی غائب میں سے جو غیوب جو پوشیدہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے انہی میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں تو ان چیزوں پر ایمان لانا بھی ایمان کے تقاضوں میں شامل ہے اور خاص طور پر جانور کا جو تذکرہ آیا وہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور صحیح احادیث میں بھی آیا ہے چنانچہ صورت النمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ویدا وقا القل علیہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اللہ کی ناراضگی کے اثرات جب ظاہر ہوں گے تو اخرجنا نہ لہم دا من اردی ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور ظاہر کریں گے تکلی مہم جو ان سے باتیں کرے گا ان الناس کانو بھی آیاتی لا لاقین کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو یہ صاف قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور یہ چیزیں کوئی اللہ کے لیے بعید نہیں ہے اس لیے کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا قیامت جیسے جیسے قریب ہو جائیں گی ویسے ویسے دنیا کے نظام میں تبدیلیاں آتی چلی جائے گی مقصد یہ ہوگا کہ لوگ سنبھلے لوگ کم از کم ایسی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور لوگوں میں یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ اب دنیا کے خاتمے کا وقت ہو گیا ہے اس لیے کہ کیا چیزیں بدلنی شروع ہو گئی ہیں دنیا کا سسٹم دنیا کا نظام اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام پورا سسٹم ختم ہو جائے گا جو دنیا میں ہمیں نظر آئے گا وہ سب بدل جائے گا تو یہ نشانیاں جو تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ ہو کر رہے گی اور دوسری چیز اللہ کی قدرت ہے اللہ کے لیے کون سی بات بڑی ہے جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کر سکتے ہیں تو ایک جانور کو پیدا کرنا جو گفتگو کرے کون سی بڑی بات ہے آج دنیا میں دیکھیے موبائل بات کرتا ہے روبوٹ بات کرتا ہے کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں کیا کہ آپ کہیے تو پورے پورے مزامین آپ کی اسکرین پر آ جاتے ہیں تو آپ کا موبائل آپ کے چینلز آپ کے روبوٹ وہ بات کر سکتے ہیں وہ آپ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ بہت سی معلومات جو آپ کو نہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں جب انسان اپنی اتنے سے دماغ سے اتنی بڑی بڑی چیزیں کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا اور جو نافرمان ہوں گے وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی قدرت سے ان کے جو ہاتھ ہوں گے پیر ہوں گے چمڑیاں ہوں گی ہر چیز بولنے لگے گی یوم مت علیہم علیہ ملسینتم ویدی بما جلوم دماغان ان کی زبان ان کے ہاتھ ان کے پیر ان کی کرتوت کو ظاہر کرنے لگیں گے تو ایسے موقع پر وہ پوچھیں گے وہ لی ملی وہ شہید اپنی چمڑیوں کو جب دیکھیں گے کہ چمڑیاں خود ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی لوگ پوچھیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں تم گواہی دے رہے ہو تو چمڑیاں بولیں گی کہ انتقا نلی انتقا کل اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوانے والے ہیں یعنی yani ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت اس اللہ نے پیدا کی ہے جس نے ہر چیز کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کی ہے انسان کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی اللہ نے دی جب اللہ انسان سے بلوا سکتا ہے تو ایک جانور سے بلوانا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے تو جس کو اللہ کی قدرت کا عیم ہو جو اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت سے واقف ہو اس کے لیے جن کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہو جن کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہو یہ چیزیں ان کے ایمان کو ڈگمگانے والی ہیں ان چیزوں سے ان کا ایمان ڈگمگانا جاتا ہے ایسی ایسے موقع پر اور کے درمیان فرق ہو جاتا ہے کہ کون پکا مومن ہے کون کچا مومن ہے اور کھل کر سامنے آتا ہے جب اللہ کی ایسی نشانیاں بیان کی جاتی ہے جو بظاہر ہماری عقلوں کے لیے قابل قبول ہوتی نہیں ہے تو یہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیصلے کل مانتے ہیں یا اللہ کی ذات کو ہم ہر چیز پر قادر مانتے ہیں ہمیں اپنی عقل پر اعتبار ہے کہ وہی عقل میں جو چیز آئے گی اسی کو ہم مانیں گے یا اللہ کی قدرت کو مانیں گے چاہے اس کو ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے یہ وقت ہوتا ہے امتحان کا تو یہ آخری دور میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ظاہر کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر خوف بھی پیدا ہو اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ بھی پیدا ہو بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متسر کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول نے جواب میں پوچھا ماں دک طلحہ کیا تیاری کی آپ نے تو قیامت کی جو نشانیاں قرب قیامت کی جو نشانیاں قیامت کے قریب آنے سے پہلے جو چیزیں نکلنے والی ہیں جو علامات جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں ہم تیاری کریں اور ہمارے دین میں یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ یہ چیزیں انی ہیں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمیں تیاری کس طرح سے کرنی ہے تو بہرحال یہ جو جانور ہے یہ نکلنے والا ہے کب نکلنے والا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاسطن ادا خرج نفسن ایمان کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ نکلے گی تین علامتیں تین نشانیاں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو جن لوگوں نے پہلے سے ایمان کو نہیں قبول کیا ہوگا ان کو پھر کوئی ایمانی ایمان کا فائدہ نہیں دے سکتا ایسے لوگوں کو پھر ایمان لانے کی توفیق نہیں مل سکتی جن لوگوں نے پہلے سے اچھا عمل نہیں کیا ہوگا ان نشانیوں کے نکلنے کے بعد پھر ان کو رجوع کرنے کی توفیق نہیں ملے گی تو گویا بالکل آخری نشانیاں ہیں اس میں سے ایک ہے تلو شم سی نے अब سورج اب جو مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا جہاں ڈوبتا ہے وہیں سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری چیز دجال جس کی تفصیلات پچھلے ہفتوں میں بیان کی گئی ہے اور تیسری چیز کہا دا الارض زمین سے نکلنے والا جانور بالکل آخری دور میں نکلنے والے ہیں بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جو نشانیاں ہیں اس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا ہے ان میں سے جو پہلے آئے گا اس کے بعد دوسری, جی دوسری نشانی آ جائے گی فوراً آ جائے گی اسی لیے جب محقق علماء نے لکھنا لکھا ہے کہ جب صورت مغرب سے طروع ہوگا تب توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد چاشت کے وقت ذہن کا وقت آیا مسلم شریف کی روایت میں چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا تو بالکل آخری نشانی ہوگی اب یہ کہاں سے نکلے گا تو برانی کی روایے سے معلوم ہوتا ہے کہ من اعظم التخرج من اعظم حرمتن جو دنیا کی سب سے محترم مسجد ہے وہاں سے وہ نکلے گا یعنی مسجد حرام سے وہ نکلے گا تو اس کی تفصیل میں بعض روایات ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا پہاڑ جو ہے جہاں سے سعی کی جاتی ہے اس صفا پہاڑ کے اس حصے سے جہاں سے سعی کی جاتی ہے وہاں سے وہ جانور نکلے گا پھر مطاف میں داخل ہو جائے گا مقام ابراہیم اور رکل یعنی حجر کے درمیان میں وہ جانور ظاہر ہوگا اس کو دیکھتے ہی سب بھاگنا شروع ہو جائیں گے لیکن جو مومن ہوں گے وہ اپنی جگہ پر گٹے رہیں گے اور کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں پائے گا تو یہ جگہ بعض روایات سے علماء نے تحقیق کر کے بتائی ہے بعض لوگوں نے ان کی صنعت پر بھی کلام کر کے رہا کہ جتنے راوی ہیں وہ سب سکا ہیں تو بہرحال روایت معتور ہے اس لیے بہت سے علماء نے اس کو اپنی تفسیر میں اور شروحات میں نقل بھی کیا ہے تیسری چیز جو ہوگی ایک جانور نکلے گا تو کیا کام ہوگا اس کا تو ایک تو بتایا کہ کب نکلے گا بالکل آخری دور میں اس کی تفصیل خود قرآن میں بتایا کہ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُ جب اللہ کا حکم نادل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی کرتوتوں سے بالکل ناراض ہو جائیں گے زمین میں فتنہ اور فساد حیائی اور منکرات پھیل جائیں گے حضرت ابن عمر کی ایک روایت ابن عبی شہبہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب لا يأمرون بیمعروف ولا ينہون عن المنکر برائیاں اتنی عام ہو جائے گی لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے پھر نہیں رہیں گے زمین میں بھلائی کے حکم دینے کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام ختم ہو جائے گا تو بالکل آخری دور میں جب ہر طرف برائیاں ہی برائیاں ہوگی اس وقت آئے گا اور کام کیا کرے گا تو ہوں اور لوگوں سے بات کرے گا اب یہ علماء نے بتایا ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ ایمان کے کلمات نکالیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہے گا کہ یہ برائی ہے یہ لوگ غلط ہیں یہ لوگ صحیح ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کیوں نکالیں گے علماء نے اس کی حکمت بھی لکھی ہے کہ جس ایمان کو قبول کرنے سے عقل والوں نے انکار کیا ایک جانور کی زبان سے اللہ اس کا اقرار کروائیں گے تاکہ جو عقل والوں ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ہماری حیثیت جانور سے بھی ہے. قرآن قلوب ابل ایسے لوگ جو آخروں سے دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں دلوں میں کوئی اثر نہیں لیتے ہیں کانوں سے سن کر ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ان کی مثال تو جانوروں سے بدتر ہے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں اس لیے کہ مومن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے حدیث میں فرمایا خوش نصیب اور نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے سبق لیتا ہے تو اگر ہمارے اندر سے عبرت لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے سبق حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر ہمیں تباہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی یہ بتانے کے لیے وہ جانور آئے گا اور لوگوں کو بتائے گا اور دوسرا جو اس کا کام ہوگا وہ نشانات لگائے گا حدیث میں آتا ہے کہ مومن ان کا چہرہ اس جانور کے آنے کے بعد بالکل روشن ہو جائے گا اور جو کافر ہوں گے ان کے ناک پر ایسے نشانات لگائے گا کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے جب ایسے لوگ معاشرے میں آئیں گے لوگ دیکھ کر بتائیں گے پتا لگائیں گے کہ یہ کافر ہے بلکہ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں خرید و فروخت کریں گے کسی نے مثلاً اونٹ خریدا یا کوئی جانور خریدا یا کوئی سامان خریدا دوسرا پوچھے گا کس سے آپ نے خریدا تو کہے گا اس تو من تو جو خطا کار لوگ ہیں جن کے ناک پر نشانات لگائے گئے ان میں سے ایک شخص میں نے خریدا ہے یعنی yani معلوم ہوتا ہے کہ نشانیاں کھلنا سب کے سامنے ہو جائیں گی تو وہ جانور لوگوں کی ناک پر نشانات جو کافر ہوں گے ان کی ناک پر نشانات لگائے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ پھر ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ان کے لیے کفر مقدر ہو چکا ہے پھر ایسے لوگوں پر قیامت اس ایسے لوگوں پر آئے گی جب توبہ قبول نہیں ہوگا بہرحال اس طرح کی کچھ چیزیں حدیث میں آتی ہیں باقی وہ جانور کیسا ہوگا اس کی شکل و صورت کیا ہوگی وہ کیا کیا کرے گا بہت سی تفصیلات بعض روایات میں آتی ہیں جن کو علماء نے صنعت کی وجہ سے قبول نہیں کیا ہے اس لیے ان تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال اتنا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ آخری دور میں ایک جانور نکلے گا دوسری بات کہ اس کے نکلنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا جو عقیدہ ہے ہمارا ایمان بالغیب اس کے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا تو یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اصل مقصد ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے امین و اخر الحمدللہ الحمد رب العالم